الحمد اللہ الحمد للہ وسلات ملا سی دل رات محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا أجها الذين آمنوا انتم فريقا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين منو سلو آل وسل موتسلیفلا دو وسلہ ملکیا سی پارسو لا آلک وسابکیا سی یا ولا تو سلام عالکیا ساتم نباب مکین کلو بل میم السلام علیکم دو درو تو بعد دعا ہے رب العزت جل جلال دیوار کا اندر نا چیرن ہر شر فتنے کو محفوظ فرماوے حق بولنے حق نمجھنے حق کے عمل کرنے اور حق کے ہی مرنے بھی توفیق بخشے بخش مہینہ مبارک میراج شریف بہ مگر میرا موضوع مراج شریف کا نہیں میرا موضوع وقت کی ضرورت ہے کافروں کی اطاعت کافر بنا دیتی ہے آ میرا موضوع میں ضلع ملتان شجاب اور بورے والے موضوع لا کے اج تم سنا چاہنا اے مہینہ وار موضوع دی پابندی رکھنی تھی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ختاب مبارک کدی موضوع کا تعین نہیں سنتا آپ جو وقتی ضرورت محسوس فرما سان اسی طرح کا خطاب ارشاد فرما سہودی فتنا مسلمان جڑا ہے نا کہ جی موضوع مہینہ ہے اسے مہینے دی گل تو باہر نہیں جانا دے تحت پھر کوئی بارہ تکریر لکھیا گئی کوئی چودہ تکریر لکھیا گئی, گئی با کنیا بار بار سال کے مہینوں میں دہرائی جران ہے نہ حدیث ہے قرآن و حدیث سڈا ایک جامع پیغام ہے بارہ مہینے دیا تقریر کروڑوں مسائل بیان نہیں ہو سکتے جی اصا ان مہینیا کی پابندی کریے تو پھر باقی دا قرآن ٹھپ کے رکھ دئیے آدیش مبارک ساریاں ایک پاس رکھ دئیے اس واسطے لال کے فضل جو بدات اور جو رواج جاری ہوئے کھڑے نے جڑے لوگ دینے حق نیجن والے نے ان بدات نواجوں بزرگانسبت مینو بھی اللہ تعالی نے دین کو سمجھایا اس واسطے میں بدعات دا پابند نہیں رواجوں دا پابند نہیں ہوں میں صرف اللہ تعالی دران اور حدیث شریعت کا پابند ہوسرے کسی موضوع چھڑنا جڑا ہے نا اس نو دل گوارا نہیں کرتا کیوں ای وقت کوفر آم آن ای ان کام کے حاقم چیران چوام چفر پان کو پھیلیا پھر دا اور افسوس ہوئے کہ پھر دنیا کفر جان دی بھی نہیں سمجھتی بھی نہیں ایسے حالات کی عمل کی گل کریے کی مراج بیان کریے کی ملاد بیان کریے سیانے جے دس گند پیا نا تو اتوں جڑی شہ پاؤ گے ساری گند ہی بنتی جائے گی پہلو برتن صاف کرو بعد جیڑی شہ بردی رکھو جسے اندر کفر بھرے پائے نے پتا ہی کوئی نہیںمانا ایسے حالات دے, دے خطاب ہونے ضروری نال اندر کفر صاف یعنی کفر نکل جاوے دل صاف ہوے ایمان آوے جدو ایمان آ گیا پھر کے رسالت نو بھی بیان کرن دی لوڑ دی دی بلکہ انسان مسلمان خود با خود عشق کے رنگ رنگیا جائے ہوں نات نا پڑھی رہی سی بھائی کوئی نہیں جڑی حضور دے آشکا تو خالی میں سنیا میں جائے پیا سوچتا سا بھی کہڑی تھان ہے جیڑی اسلے منافکا تو خالی ہو آشک کو نہیں رہے ہوں یہ آخو بھی جڑی منافک تو خالی ہو اور میں اس شہر تو حیران ہاں جہا شہر یہ نات بڑھائی تو پیا آ جو مدینے دے میدان پہنچ کے اس ویلے بھی میں آکھاں گا مدینے لے چلو سید لمبیا پاک معاشر دے میدان چلوتے ہونے مدینے جا رہے ہیں کیسی عجیب گل یعنی دے نزدیک اس حضور پاک آے مدینے جون گے بہت بے سمجھی آ گئی این جہالت ایمان نل دل سرد ہے جی بندہ کدی منہ کر جا پر کدے منہ کرے جائے کہ منہ کرتی پھر نیا. کوئی پتا نہیں سر رب کرم چکرے تے اللہ لگ جائے وہ لگ جا را. دوستو ایس وقت تو کفر کیونکہ آم پھیلیا ہوا انہیں میں کوئی تھا کفر تو مینو خالی نہیں نظر پی ہوگی ایمان میں سچی پہ مفتی حضرات نے مولی نے پیر نے اسے درچ ڈے پے مشتاق سلطانی مقرر اگلے دن بڈیا ہے ضلع سیالکوٹ چڈیا اتے ہو گیا سڈے سنگھی اپنے انج یوسف صاحب اتے ہندو پہنچے تے پہچے نے فون کیتا میں تو ان تیر پڑیا رب پیار کما بیٹھا ایک تیرے دم بدلے گل دنیا پا بیٹھا کس سے مجبوری تے اللہ تعالی کی جہالت سابت ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا یہ مطلب رب پتہ نہیں سی کہ سننا کی میرے نال دیکھا اپنے نبی کے پیار دے پیچھے اگا ان مجبور انجیں بھی فتح پی گال دنیا پا بیچھا بھی گال پا گئی تو ان نا مک دیئے نا چل دیئے رب حاجی یوسف صاحب انہوں جا کے گل چکی تھی او اگوں کی اندھائی اگے دیت پا کے جایا ان تو کنز مخفیہ میں مخفی خزانہ سا میں چایا میری پشان ہوگا میں مخلوق پیدا کیتی انہیں مان نہر دسو اس شیطان نو انہا پتا نہیں کہ اس حدیث ہے جو کوئی ہے انجھے دے لفظ آئے نہیں جو میں دے شیر جنے حدیث پاکٹ تیرنا ہے کہ میں مخفی خزانہ ساں تے میں چاہا میری معرفت ہوئے پشان ہوئے میں مخلوق پیدا کیتی اس ہے کوئی گال پین آری گال ہے ہوں ویخ دلیل پکڑنے ویکو اگوں ہوگلی پچھلی نال آ مجبوری حالت نہیں لگتی میں آلہ حضرت بریلوی آ کے ہے ہوں اس کو ففرت ہوے ہوئے آلہ حضرت بریلوی فرمایا ہے جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے لیا ویخو اللہ اکبرو کبھی اللہ اکبرو کبھی وفر چوڑیاں حضرت برکت رحمت اللہ تعالی علیہ شیر انس کا مصرا کہ عجب گھڑی تھی کہ وسلو فرقت جنم, جنم کے بچھڑے جن گلے ملے تھے ہوں آلہ رد شیر کا مطلب کہ واسل اور ملاپ فرکت مانا جدوں دی اللہ تعالی نے ملاپ جدائی جئی ان دونوں پیدا فرمایا میں ایک دوسرے تو جدا سن جس دن اللہ تعالی دے نال اللہ دے پاک محبوب سرکار دی ملاقات ہوئی آپ اللہ تعالی دی زیارت تو مشرف ہوئے اس دن یہ ملاپ کے جئی چروکنے ہوئے ملے جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے یعنی ملاپ تے جدائی چروکڑے ایک دوسرے تو جدا سن اس دن دو مل پے ملاپ تے جدائی اور آلہ حضرت پیا آئیں ملاپ کے جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے اس نام مراد سمجھا کہ آلہ حضرت پہ دا اللہ تے اللہ کا رسول ہو یہ جدوں دے جمے نے اس دن تو ایک دوسرے تو جدا ہوئے نے وہ ہندہ بٹھا گول ہوئے میں لانتی قوم تو احرانہ جڑے نا نسونا نالے بھئی مان نال دسو اللہ جمع ہے کیا سادہ آلہ رد بریلوی ایڈا نعوذ باللہ کافر کیا رب نو آکھی جاندہ ہے تو رب رسول نو آکھی جاندہ ہے جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے یہ حال اس قوم کفر دا جس قوم دے دین دے اس کے رسول دی تقریر کر لارے اور تے ٹوکرے بھر بھر کے کفر ونڈی جانتے نہیں تو باقیہ نہ کیے شروع شروع ایک دہائی نہ چلو ایک کدی برکی کفر دی یہ برکی شروع کی لائے تھے کوئی چکل نہیں یہ تھے ٹوکرے کفر دے پر ونڈی دی ماہ ایمان نہ ہوں یہ کفر جا پھیلیا کھڑا ایک ہوفتی شوقا جایا ملتان وہ آتا ہے ہزور پاک دی بیٹی نرس سیدہ خاتون پاک نو آزور کی صاحبزادی ہزور دن وہ نرساں سن نرساں نرسا اللہ نت پوی میں کہ وہ چوڑا نہ مرادہ کیا ہزور کی صاحبزادی ہو کیوں سک کوئی انہوں نے پاک بی نو مس آخو گے مس کجری اور لیڈی آخو گے مولا علی نو کوئی پروفیسر آخے گا کوئی نبی پاک نکھ سکتا پروفیسر جی آخے گا تو کیا کافر نہیں مرے گا گلا ہن پتا نہیں جو ارف استلاح دے اندر انہیں الفاظ کمینیا کی مانا ہے جدرو آئے نے جدروں آئے نے اسی علاقے والے مانے تو اسی علاقے دے لوگ واسطے بولے جان گے اس علا نکل اتار والوں بولے جانے جنت نرس آخنا خدا بندہ بکواس کرتا ہے نرس یا انگریزنی یا ننگی کمینی عورت نو آخا جا ہوئی ہوم وہی کر دیے لیکن انہوں نرس نہیں آخر حالانکہ کم وہی کرتی دیئے کیوں وزہ کتا جو کچھ یوتی والا طریقہ ہے وہ نہیں تا کر کے ساتھی مائی نسے نرس نہیں آخنا لیکن افسوس یہاں لانسیاں سیے کو لمبے کی بیٹی نرس پہ آخر نرس ہر گیر بندے لال موٹا کے کلی ہوئے سیے کا پاک سے وہ پاک بیبی ہے بی بی جنہوں کے بارے بروک فرما نے فرشتوں کو رب انہوں جان قبل نہیں کرائی آپ جان قبض کی رونا اتو رہا میں کنو بندہ پٹے تھے لیکن میں ہوں جا موجود تن ل... دسنا پیا کفر آم پھیل گیا ہے اس پھیلن دی وجہ تین میرے موضوع سمجھ آ جائے کی موضوع آ نام ہے دستا کافروں کی اطاعت کافر بنا دیتی ہے کافران مشورہ مسلمان جس کام آئے گا یہ توڑ کے کفر تک لے جاوے گا کافر کا فردہ حکم جس کام آ جانا اے نو ایک, نا ایک دن کافر کر چھوڑے گا باوے دین چھوڑے دنیا چھوڑے کافر دا مشورہ کافر دا حکم کافر دی اتاہ مسلمان دتے کسی سام چائز نہیں جس میں کافر مسلمان مشورہ دین گے وہ مسلمان دا کباڑا کر چے گا حجی دین بھی جائے گا دنیا بھی جائے گا یہ اللہ تعالی دے قرآن دے تین بیان سنا اور میرا موضوع جن نے کوئی مخالف ذہن رکھنے والے ان کے کن تے واگ موجہ لے لے میں پران ہدی تو بیان کر کوئی مائی دوڑ وفا بیان میرا فرض ہے پرکھ تا فرض میں بیان کر رہا تو سکھنا گے پرکھوگے سہی نہ انہیں یہ دل دن ہو کے ڈگو نہ گل دے دل دی کھڑکی کھول کے سنو تے کرو گل صحیح ہے قبول کرو گل چھوڑ دو سجڑو میں دعوی کی بچا موجود کا نام رکھ کے کہ کافران کی اٹھا تو تابے داری بھاویں تین دے چ کر سو بھاویں دنیا دین دے کما چ کرو گے ہلال حرام دے مسائل چ کرو گے تے فیر تے کر دیا کافر ہو جاؤ سو جے کافران دی اطاعت کیتی تے ہاں تے ریا مطلع دنیا دے کمائچ دنیا دے کمائچ جے مسلمان انہ دی منے گا تے انہ دے مشوری تے چلے گا تے انہاں حیک نہ حیک دیں ٹور ٹور ٹور ہولی ہولی اخیر کفر تے چاکھلار اللہ دا قرآن ایو پیادس واستے اللہ تحال پابندی لا دیتی ہے کہ کافر جو تمہیں مشورے دینا تو آخر کام کرو کدی نہ کرے جی تئ حرام دنیا کا ہو دین دا آیت آ سنو ذرا توجہ بولو اللہ پہلی سورت آل عمران آیت نمبر پورا سو ارشاد ربانی فرمایا والو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست اللہ ایمان والوں خطاب فرما رہے پہلے کتابین کتاب یہو تین سارا کتاب دی. کسے گروہ کسے ٹولی کسے, کسے ایجنسی دی تسان گل منو گے اٹھا کرو گے ان مشورہ منو گے کی کر جردوک, گے یور دکھ سان واپس لوٹا دے <تصفيق> ایمان تو بعد کا فر چھوڑن گے اگر اہل کتاب دے کسے فریق گروہ کسے ٹولے دی گل منی ہر توجہ اتنے مسئلہ یہ کھول کے سمجھاوا سمجھاوا ذرا بولو چاہ سبحان اللہ दर वेखो अगर मैं आखा किसी राह त नजा भी ऐस राह ताकू पार भी छे माल भी लुट लैण हम सजना میرے آخر ضروری نہیں کہ جیڑا بندہ اس راستے جائے وہ مر بھی جائے ڈاکو ہوں لٹیا بھی جائے کیوں اس واسطے میری گل گلان تھوڑا رب کا فرمان تھوڑا یہ خلاف ہو سکتا ہو سکتا ہے اب وہ ڈاکو نہ ہو سو تو ڈاکو پہلو ہی مرے پہ ہو سکتا ہے یہ جائے لنگے تو ڈاکو نظر ہی نہ آوے ہاں جی اللہ کا اللہ نے منظوری نہ ہوئے اس کا لپیچنا مریچنا گھر دے کے ہو سکتا ہے میری گل کیتی دے خلاف ہو جاوے لیکن امان نردرس ہو جدو اللہ رسول فرما کہ اے کم کرو گے تو انج ہو جانا ہے اے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ انج کرے تو پھر انج نہ ہوئے ہو جاوے ہو جاوے تو پھر اللہ نے قرآن جھوٹا بنے گا اللہ تعالا جھوٹا بنے گا اللہ تعالا جھوٹ تو پا کے قرآن جھوٹ تو پا کے اللہ فرمایا اگر تسان یہود نسارا دے مشورے سے چلو گے تو تنوع ایمان تو بعد کافر کر د گے یہ آیت دس ہے اللہ کا فرمان دسد جا جا فر یہود عیسائی کے مشورے چلتا جاوے گا جاوے گا ایک نہ ایک دن ایمان تو فارے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ کافران دے پیچھے چلنا کافران کی گل مننی کافر مشورہ مننا یہ بھی پایا جاوے تو پھر بندہ ایمان تے بھی رہ جائے نہیں فرمائے جی یہ گل ہو بے. ہوگان قرآن سچ ہے سر پاک نہیں بہ ہوں توجہ نال سمجھے نے اس آیت پاک نے ایک شرط لائی کی شرط لائی جے تسان انہوں کی گل منو گے ٹھیک فرمایا فیصلہ کی دتا اس شرط دفر کر دلب یہ نکلیا جب جتھے ویکو گے کہ کافرانے مشورے پہ چلتے پھیا جی وہ کسی نہ کسی ویلے ایمان تو فارغ ہوئے بیٹھے نے مرتاد ہوئے بیٹھے نے ہاں جی دین تو پھرے بیٹھے نے کافر ہوئے بیٹھے نے اسلام دے دائرے تو نکلے بیٹھے نے اچھا ہوں میں توجہ یہ ایک آیت قرآن پاک دی دوسری آیت سناما. جی سنا وا جے تمیر میں قرآن دی سورت آیت نمبر نال دسنا میری گل سے بھروسہ نہ ہوا قرآن دا ترجمہ کھولو وہ مقام کھولو اگر ماسا ڈنڈی میں ماری ہوئے مینو ڈنڈے مارو اگر میں بالکل قرآن دے مطابق بیان کرا تو مینو دعا دے اور اس نو قبول کرو ایم کرو نا جڑی آیا تلاوت کیتی ہے اگلی پڑھن تو پہلوں اس دی تفسیر بھی سنا چھوڑنا بوالہ میں اپنے سمجھ مطابق جو پڑھیا خلاصہ سمجھایا پنجابی لفظ لیکن اپنے نار بڑے بڑے امام دا حوالہ بھی جوڑ لینا تو آنو تے لوڑ نہیں لیکن جڑے ہوں نا اے فرکے سر فر بڑی دور تک دی وہ پھر جڑے ملوڈے نا وہ جنو جنو پھر کوئی سما خیرہ مارے گا نا سٹ تو وہ مطلب کرے گئے ادھر دے واسطے پھر میں ہوالے لکھ جڑے نا وہ جقی دے اندر ان دو امام دے پیروکار نے ایک امام ابو منصور ماتری دوسرے امام ابو حسن اشعری اہل سنت وا جماعت دے عقید کے اندر یہ دو امام نے کس سن دشال شریف تین سو تی ہجری ون سو ہن چودہ سو چھبی ہجری کنے سو سال پرانی گل ہو گئی ہزار تو اہ سو سال پرانی تفسیر میرے ہاتھ اتج. اس تفصیل کا نی لکھیا کھڑا ہے تا اویلا یعنی او تو اہل سنت یعنی وہ تفسیر جڑی اہل سنت دینت نا بولو چا سبحان اللہ آپ آیت مبارک دے تحت اس تفصیل چ لکھتے نہ د معلوم ان المؤمنین لا یطيعون الکفار بہال فی الکفر ولا کنا معناه والله اعلم ای يدعوهم الى شیء لا یعلمون ان فی ذلک کفرن نهاهم ای یطيعوهم فی کل یا يدعونكم الیہ وانتم لا تعلمون اپ فرماندے ہیں اس آیت مبارک دی تفسیرت فرمایا ایک گل تے یقینی معلوم ہے اللہ تعالی وی جاندا ہے کہ مسلمان کفر چ کافر دی نہیں منے گا ہوں ایمانسو توڑے آخر میاں تر خدا مننو منو گے چوڑے آخر خدا کے قرآن نہ مننو منو گے کوفرچ مسلمانہ کافران دی نہیں تھی مننی آ فرمانے اتھے رب ہے کہ جڑی گل دے بارے نوں پتا نہیں کہ اے نل کفر والی ہے کفر تے لے جائے گی جڑی گل دا پتہ نہیں لیکن کفر آخے کرفر سدھ نہ جائے گے نہیں تے کافر بنا لیں گے کسے نہ کسی امام دے تفسیر کرن تو صدقہ جرا توجہ نال بولو سبحان اللہ اچھا اس تو علاوہ دوسری تفسیر امام فخر الدین راضی دی اسے مبارک آیت دے تحت آپ دی فرمان دے پین جو کچھوں سنا دینا جرا توجہ نال بولو سبحان اللہ آپ فرمند نے یہ تم ملو پونل مراد ہاد ہلوا کیا یہ ملو پونل مرادو جمیا ما لا ان مو منیل من کم ادا دال کا ہالن بادہ لا ادو کفارا امام فخر الدین رازی احمد اللہ تعالی اپنی تفسیر کبیر جلد نمبر تیسری میرے کو پوری موجود ہے تیسری جلد دے اندر اس آیت مبارک تحت پہ لکھ دینے فرمایا جڑا اللہ تعالی نے فرمایا کافر واپس کر کفر دی دے واپس لوٹا دے آرما دینے دا مطلب بن بنتا ایک مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ جو جو گمراہیاں جو گمراہ کر کے کافر ہیں وہ سارے دے سارے آ رہے اللہ تعالا دس رہے او ایمان والے اگر تو نرم ہو گئے نرم ہو گئے کافر گل قبول شروع کر دے ہولی ہولی ہولی انت تسانتارو گے سجنا معلوم ہویا کافر دے مشورے پہ چلنا حرام ہے ہمیں دنیا میں ہاں دین دے گا اسی ویل کافر کر گا دنیا میں دے گا پھر ہولی ہولی قرارے گا ہاں جی سیانے آدھے نہیں ایک زہر آتا ہے جای ویلے بندے مار چڑ دے دوسرا زہر آدھے میٹھا زہر جا ہلی اثر کر کے ایک نہ ایک دن بندے کی جان لا چڑ گا جی بہ شریف نے تو چکیا گئے ساڈے لال نہیں ایک دنوںف جان گے کافر کر چھوڑ گے معلوم ہوا کافران دی گل مننی ساڈے تو کسی حال چائد رب رکھی نہیں مجّنا البلو سبحان الله اگے مامرا بھی فرما نے ول والدین فرمایا جدو آ جانا ہے پھر تھی دنیا بھی برباد ہو جانی تو برباد ہو جانے دنیا کرباد ہونی فرما نے اما فری سبڑا ول بگبا و ہے جا الفتنہ ستنا و سورا نل مہاروا الما سب سیما فرمایا دنیا بربادی ان جانی جدو آوندے نفرتنے تن سمنے اٹھ گے جی آپس دیا جنگاں تین لڑائیاں پڑھ گیا قتلو کار خون خرابے ہو جان گے سدکے جا میرے رب دے سونے بیان تو معلوم ہوا جی اصل فیتنے جنگا لڑائیاں کوئی دہشت گردی پیاکھ کفر کا نتیجہ دنیا فساد فتنے پہ گئے کر کے کافران مشورے سے جتنا چرسا نہیں سر چلتے انیات رکھے سر اللہ کی رحمت اللہ ہوں س بولو بولو بولو سبحان اللہ تَو سمجھا رہی نہیں انز�� دی برباد تو مرغائے دنیا کی بربادی وہ آخے تو لکی سی انہوں نو سمجھ نہیں ہونی میں آخر سمجھا دیتی ہے وہ تاری دنیا برباد ہو جا سکے جب کفر چیا جو نہیں فرمائی دے کافر چلنے بیان سنایا امام فخر راضی رحمت اللہ تعالی سرکار اللہ ہوں اس اگلی آیت آیت سورت ہی محمد کیڑی سورت سورت محمد آیت نمبر سورت محمد آیت, آیت نمبر آیت چھبی سورت محمد محمد, پاک سبحان اللہ محمد, محمد نام پاک بیان ہے سونا میرا توجہ لال بول آیت نمبر کنا پچی چھبی ستائی اٹھائی ساریا پڑھیں قرآن کھول کے مولا توفیق پیٹ د ان شاء اللہ عزیز کی کشتی بیان تیرا پرانے مجید دا ایک ایک حرف ہو، اس بیان کی تصدیق توجہ نہ بولو سبحان اللہ ذرا کان کھولے شبیر شاہ سبادی نفڑن آیا بیٹھا ہاں یہ مشتاق نفڑن آیا بیٹھا یہ ای ڈاکٹر آصف تجالی نفڑن آیا بیٹھا ہے اللہ تعالی دے فضل والے نبی پاک سرکار دے دین دے سچے سچے سچ بیان کرنے والے خادم نو سننا نیا بچا جس نے بالکل رہی رعایت لحاظ کسی کا نہیں کرنا بھاویں کوئی پڑکے بھاویں کوئی تڑفے بھاویں جو مرضی سانو کسے دی پرواہ پی ہاں میں بیان کمی نہیں چڈنی تاکہ قیامت والے دن اے نہ کوئی کہہ سکے مولا سنت پتہ ہی نہیں سی کر دس بےخبری چ مارے گیا نہ مولا فرما دینا اوے تیرا دل اوے منی بیٹھا تھی گلچی چکر سنو ارشاد ربانيا فرمايا ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوّل لهم وأملا لهم ذلك بأن لهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم اسبعات رہیلادو ادب رہ کرے او روال سونا فرماندہ بے شک, بے شک وہ لوگ جہ پشاں پرت گئے مرتد ہو گئے دین تو پھر پچھا کوفر لوٹ گئے ہدایت اسلام یعنی دین حق ہک کھل جان تو بعد انہوں شیتان سب والا لا ہو شیتان نے یہ کوفر سوکھا ہے ام لا ہومو شیتان نے انہوں دے آخ وہ کر لو کچھ نہیں لگا کر لو کر لو دھل. خیر کیڑا فرق پہ پہ مالک فرمندے یہ پھر مرتد ہوئے اے مرتد ہونا ہوئے آخ لوگ جڑے اللہ کے اتارے پرا نسند نہیں سڑ کرتے یعنی یود نسارا کافر انمے پڑھنے والیا ان کافران آخ سانو تی حکم فی بادل امرے اسان بعض گلوں من لیا کر گے بعد گلوچ لیا کرے اللہ فرما پر مرتد ہو گئے جا کا سارا نہیں بعض من لیا کر گے حوان دس ہوئے بعد گلا من لال بندہ مرتد ہو جا جا ساریا من لوگ تفسیر و ابس سعود نام ہے اس کا ارشاد العقل السلیم الا مزاح کتاب ال کریم فرمایا ساید کے تحت نہ من ارتدا دہم گا کما نوکلا انل واحدی ملا تصویل کما کیل لم مل ہوما لے سمسبن انل قول آتی فرمایا نہ جڑا فرمایا رب نے کیو فرمایا اے جڑے مرتد ہوئے نے نا دا مرتد ہونا کیسے گال پچھو ہویا ہے انہاں کم کیڑا کیتا جدی جی وجہ نال مرتد ہوئے رب فرماندا اے کافران کافراں نو آکھیا اے انہاں کافراں نو اللہ دے قران نو پسند نہیں کرتے جڑے رب سونے دے قران دے وریے نے جڑے دین دے وریے نے انہاں انہاں کافراں نو کان نطيعكم في بعض الامر بعض امور میں ہم تمہاری مان لیں گے اللہ فرماتا ہے اس سے نار مرتد ہو گئے ان تسا خود سے آنے دے وہ سجنا جڑے اکھن کافروں نو اساں بعض تو تہاڈیاں من لواں گے اوتے مرتد ہو بھائی میںیلنج میں جاؤ کھل کھیلو پورا ملک پھرو دنیا پھرو اگر روے زمین تے کوئی مائی دلال چشتی دی گل توڑا سامنے آ جاوے میرا سر وڈ چھوڑ توڑا ہونا پیچھوں یار ایویں بولی جاتا ہے نہیں آیا دو تیسری سنو انت موہم ان مشل یہ ہوں جی حافظ بیٹھے جی امتحان لینا دسو یہ سپارے کہ کاری جمال صاحب پکے کاری صاحب بیٹھے ہیں یہ بھی پکے نے وہ بھی پکے نے اپنا کہڑا سپارا اٹھواں سپارا پالا رکھو آخری آئے ان من ہوم ان مشرف خون اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے تو تم پکے مشرق ہو اللہ قسم کھا کے ہے امبلا مشرق خون فرما, فرما, دائے. فرما دائے. قسم میں اپنی تسان پکے مشرق ہو سو جے تسان کافران کی مننی۔ تھا تین تھا ہوں حدیث کی حدیث حدیث امام شہبان دی کتاب جلد نمبر ستویں دارول ویلے المی بیروت لبنان دی چھپی جی بم پہ برس دن ہوں لڑائی ہو رہی جی باب مبا دل کفار وقت کافر فسادی لوگوں تو دور رہن کا ایک پورا با تھلے کھڑے کافران تو پرہ ریا جے فسادیاں تو پھرا رہا جی سجنا میں کتا نیڑے لگ لگ رہے چھار مار کے اوتے ہو جانے کدری لیڑے نہ پلیت کر جیڑے پلیت کر, کر چڑ دا کر کے میرے پاک نبی دے یار دے بارے حضرت خاجا ہسن رضی اللہ تعالا دے فرمندے فرمایا میں نبی پاغ دے یاران صحابہ اکرام نوے تھی آئے وہ اپنا کپڑا کافرا نال نہیں سن لکن دیندے کپڑا کافرا نال معلوم ہو یہاں جو میں سور کتے بلے تو پڑھے کرو رہی ہے میں کافرا تو ہی پڑھے بولو سبحال اللہ ہاں اتے نمجانا میں کتے کی مثال دیتی اگر کوئی بندہ کتے کیل لو کیلنا جان دن قبضہ کر لے تو انہوں پورا سکھا لو آدھے کی لیا گیا جی کتے کسی نے انجا کیل لیا اس دے حکم دابند ہے باہر نہیں جا سکتا اس دے حکم تو اس کتے دا ماریا شکار ہلال وہ آدھے محلم کتام تم منل الم تم منل جبارے مکلبین قرآن فرماندہ او نا جی وما اللہ تو منل جا رہے ہو مکل اللہ فرماندہ دا جڑے شکاری جانور ہیں انہوں جس سکھا لیا دبا ماریا جانور واسطے ہلال ہے کسی نے سکھا لیا پابند ہو گیا کہ شکار سامنے ویخے نہ راہوں یہ پچھوں آواز دے ہٹیا تو شکار چھٹ کے پیچھا آ جائے منہ اچنپی کڑا ہو آوے نا, نپے صرف تے مالک دل لیا اگر چھوڑ دے سکھا بسم اللہ, اللہ اکبر. اس کتے نے جانور شکار مار کے لے لارا سو نپیا سو ان سنگھی کو جانور گیا ہے. مارو تیرے کو لے آ سو جانور تیرے واسطے حلال ہے مالک ہلال کی لیا گیا کتا کی لیا جائے نہ لیا جائے کا مطلب مسلمان <مسلم> دی ہو اسلام کی حکومت کا کافر مسلمان دی حکومت کے تحت رہ د مالیا مسلمانوں کی حکومت کے پا بند آفر وہ ہوں حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہوں مسلمان ذمہ دار ہوں حفاظت دے دی مال بچا کی جان بچاؤ دے, دے وہ ہوں کیلے ہوئے اندر لطرا ڈارو دا ہاں جی ادھر بئی حضرت فاروق آزم جو حکومت ہوے جیڑے جڑے کافر رکھتے ہیں وہ نو جو لڑے پوتو اسلام آن یہ کافر جڑا ہے نا جی کیلیا کتا کم لا لینا اس کافر نیم لا سکنا کیونکہ پابندی ڈریا کھڑے دوسرے لفنا سپ دے دند ٹوٹے ہو سپ ڈنگ نہیں مار سکتا بال کھیڑتے رہتے ہیں کافر ہوگی زمین حکومت ہو گئی اسلام دی مسلمانہ کی حکومت قانون دا پابند ہو گئے انڈے سمے چند ٹوٹ گئے نیچ ٹٹو بنتے رہ سکتا لیکن نقصان مسلا فکا دس بڑا اور تے میں اللہ تعالیٰ دے فضل نالے میں ناؤ نال جے گنڈ کھولی دی یعنی کھل چٹے ان تو سمجھ آگیا انہی نا تے دوسرے کافروں دے نے ہر بھی ہر بھی کافر ہر بھی پتا کڑے ان دے نے جیڑے مسلمانہ نال جنگان کرن یا مسلمانہ دے دین دے خلاف ہر بے سوچن تے سادشاں بناؤن منصوبے بناؤن اوہ ان دے نے ہر بھی کافروں ہر بھی جڑا تو جنل کرے چنگی نیڑے نہیں دینے دینا بھی نہ لگن دینی تو بچے گا ورنہ برباد ہو سمجھ نہیں جے لگی سمجھو چا بولو سبحان اللہ لیکن انہا ضرور سمجھ رکھی بھاوے زمین ہوئے بھاوے حربی ہوئے مشورہ کی سیدہ نہ ملنی حکم کی سیدہ نہ چلنی استعمال بھاوے زمینوں کر سکنے ہوئے کیلے کتے بانگو لیکن جو او آکھے ہو مشورہ دے ہوئے او لکری او دے اندر بھی نقصان ہوئی کیونکہ رب سونے نے سارے کافران دگل کیتی ہے وند کیتی نہیں سجنا ذرا توجنا لبول سبحان الله <تصفيق> پاک نبی سرور کی ادیس مبارک سنن باب و مبادت اندر سیدنا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی صحابی رسول فرما کربی سرور نے فرمایا اپنیا انگوٹھیا اپنیا انگوٹ ٹھیاں دے وچ عربی نہ لکھوایا جے ہیں عربی نہ لکھوایا جے ہیں ولا تستہی اوب نار احل شر کے ہیں جڑے مشرق کافر لوگ نے اُنا دی اگ تو روشنی نہ لیا جے اُنا دی آگ تو چانا نہ لیا جے سادے نبیدہ فرمانے ہیں کیوں سجنا میں جڑا بیان کرتا پیا ہے وقت کی ضرورت کے نہیں ہوئے میں جو ہوں میرا کسا بیان تشریف لے گئے تو برحق کے وہ پاک نبی کدیم شان موج جائے اے وکری شان ہے جیڑی سوا لکھ نبی کسی نبی عطا نہیں ہوئی وہ لیکن دی شان شانے کے مدینے والے کا دین ایمان اپنے سینے میں بچا کے کمر چاہیے سمجھ لے سا میراج ہو گئی سمجھ آ گئی میرا پیر گول بھی سرکار مہرے فرمانے سن فرمانے سن بیلیو بےلیو فتنیا دور ایمان کوئی لے لاجا ابدل کفور دریا رحمت شریف ضلع اٹک آرماندے ہو دے فتنے فتنیا طوفان تڑیا تیز چل سن تے ایمان دا دیوا کبرچ کوئی نصیب والا بچا جاسی سی تصا کی سمجھ کھڑے ہو اتے مرتدہ کافران کے ڈیر لگے پائے ہاں دنیا اپنا آشق سمجھی فلی مرن گے پتے لگن گے اللہ دے قرآن کی روشنی چل کر اپنی انگوٹھیا اربی نہ لکھو مشرکان کی اگ تو چان یہ سنایا ہے حدیث کہڑی کتاب شہبل ایمان ایمان بحق سمجھ آ رہی ہیں اچھا ہوں اس حدیث دا مطلب سڈے سامنے نہیں پیا کھولتا مانا نہیں کھلتا پیا ہانا مطلب سمجھاوا, تے سمجھاوا بھی میں اپنی لیں. خاجہ دی زبان خاجا حسن بسری زبان مولا علی دلیفے چشتیاں دا علی تو بعد پیشوا مولا علی تو بعد چشتیاں دے سلسلے کا پیش مولا علی دا خلیفہ امام حسن بصری آپ سرکار تو پوچھا گیا دو سانو حدیث دا مانا سمجھ نہیں پیا ہوں اگر سمجھا خاجہ حسن بصری نے فرمایا ہو سوفی خواتین محمد آپ نے فرمایا جی حضور نے اپنی انگوٹھی عربی نہ لکھایا جی فرمایا اس کا مطلب کہ اپنی انگوٹھی محمد نہ لکھایا جے نام محمد نہ لکھایا جے کیوں روکا گیا تاکہ بے ادبی نہ ہوئے यार इे गल, गल कर लगा, लगा। अंगूठी हाथ चुंदी تے آیا تھی آگے نام نہ لکھا جائے اشتہار کی بے بھی رواں نہ پہویے نام محمد حدیث کی روح انگوٹھی لکھنا جائز نہیں بنتا اشتہار جائے توجہ ب نال بولو سبحان اللہ. تو سمجھ آ رہی کوئی نہ اچھا اگے سنوار حسن بصری فرماندے میں دے کولو مشورہ نہ لیا ویخو نا حدیث باقی بزرگ کی لڑ قرآن حدیث آپ سمجھ لگے گا گمرہ بےمان بنتی پروفیسر ہاں اگ تو چان جی ہوں جی مطلب سمجھے باقی واقعی کافر اگ بالی بیٹھا ہو چان نہ لیا جی اگی اگ تو اگ نہ بالیا بے وقوفی نو سمجھایا امام حسن بصری نے کہ سونے دے فرمان کا مطلب کافر یار مثلا میں مثال دینا پیا گوانگ بالی بیٹھا ہے چولہا کافر اگ بالی بیٹھا اندو اگ لے رکھ سکتے رکھ اگ دلی تھوڑی ہو گئی ہے لیکن سونے نے یہ کیوں فرمایا ہے مرا مطلب سی مشورہ نہ لیا فرمایا کہ کی مشرکان دی اگ تو چانن چانج سو یہ نبی پا کنایا تن کنایا تن سکار لفظ استعمال فرمائے نے ہاں جی تھے اتے ملتی پی ہے تو تے پہ لینا اسے اگ تو چان پی لینا جب مشورہ لوگا مطلب دی گل سوچ جیڑی او لے کے اپنے وینے پہ رکھنا ہے جی اے ہوں اسی طرح گل رل گئی اگ لفظ بول کے مانا ایو لیا کہ کافر جو مشورہ ٹھیک ہے کہ نہیں سنائیاں تے حدیث ہوئی سنائی اللہ دے محبوب قرآن دے مطابق سان مشورہ کافر لین تو توجہ نا گل ہالے کھانے چ بٹھا جا میں سارا کچھ فرب لے تو اس آخیا بھی ریڑک کے کٹنا پہ آخر حالے بالکل ایک پاسے چاٹی رکھتا جا مدا میں بعد چ مارنی توجہ نال بولو سبحان اللہ تم میں آخیا موجود ہے دو تھان لا کے آیا تیسری تھان تاری پھر <تصالح> <آه، آه>، <میق> حضرت امام حسن بسری جایس دتل کڈیا قرآن کرتے تسدی کو لالا کالا لا یا اللہ کے امام حسن بصری نے فرمایا میرے مطلب دی کی تصدیق اللہ کے پرا ڑی آیت آپ نے فرمایا ایمانا وال اے ایمان جے سوا سارا جیسا بربادی چکن گے آپ نے فرمایا اس آیت مبارک کے اندر میرے مطلب کلن تصدیق موجود معلوم ہوا ایک ہویت بھی نہ رل گئی ہے चौथी आज कोई दस दिए काफर के मशुरे से चलना नहीं काफिर ना नहीं बर्बाद हो जाव का हो गया गल रल गई काफर की गल मशुरा मनना काफिर जी गलत देन कबूल करनी بیٹھے دنیا بھی جائے گی آخرت بھی جائے گی تے برباد ہو جائیں گے کفر بھی ہو جائے گا مرتد بھی ہو جائیں گے ایمانوں فارغ ہو جمیشہ لئے کافران کے کٹے دودھ بالن بن جائیں گے یہ خلاصا ہے چار آیاتوں کا ہیں ہاں فتن بنکھا سرین یا منو کی بات کفروڑا پہلے آیا پہلی آیا تو چاہیا تھی اہلے کتاب کی بات مانو ہوں آیا کھڑے کفروں کی بات کرو گے بھاویں بچ ہندو تو بھاوے سکھ سارے کر واپس لوٹا فتن تنگا سو تو بن جاؤ گے خسارے والے دنیا کا بھی خسارا خسارہ اچھا ہوں سنگیو اے سمجھا سارا کچھ میں تے تو سوال کرنا کہ ایمان دسو کافر مشورے حکم تے چل رہے ہیں چونجا سال تو ہر گل اگریزان دے مشورے سے چل رہے ہیں مسلمان کے نہیں سچی بولے تے دنیا سارے مشورے کھندے نے راجدار کون نے انگریز منس بھی بادشاہ میں جہی ہے نا دے تسا محنت نہیں کرنی پیس چاہ ہوں <laughs> <laughs> <laughs> گا سمجھا نہیں جا, جا, جا, جا, جا, جا. <laughs> نظام عدل یہ سڈا دین یعنی عدل و انصاف فیصلے کرنے دے دین نہیں کیا سڈا قرآن عدل دے فیصلے نہیں دستا قرآن جو فرماند ہے کہ کان دے بدلے کان کٹو ال ادن بل ادن جان دے بدلے جان چور دے کٹو ہاتھ زانی نو مارو کوڑے فجل دل واحد مینو تو آسانی تمانی فجل دل واحد میرے ہوما میا تھا جلتا سو کوڑا مارو یہ سارا عدل پھر جو یعنی مطلب کہ بھائی فیصلے کرنے کرانے آدل یہ سا دیزام عدل حکم کے اللہ رسول سڈا قرآن کی آخر چور دٹو اگریز کیا آخد پرچا کٹو ایو اچھا استاد اور مشورہ ہے اس مشورے ایسے اور اتات کے تحت کچہری کھانے جو چلتے پی سارے اسی کے تحت چلتے ایو نا اس بعد آ جاؤ ساڈے تعلیم چ مشورہ ہے ساڑی زندگی دے باقی معاملات ہٹا کے فصلوں کی مشورہ نسل کپڑے کٹا کلو میٹر لکب ٹر سر لر ڈاکٹر ماسٹر لیڈی مس نرس یہ سارے لکب اتے بھی مشورے کی تاکہ میں مکنی چاہ مکاوا کافر جو آکھیا ہے انگریز مشورہ دیتا ہے ایک گھنٹہ ٹائم اگا کرو منانے چ کو کمی چھی آپ کیا جدو زمین اساں گھڑی بدلی ہے اس لیے رب کے آسمان دے چند ستارے بدل گئے اس اسلے سورج بدل گیا سی رب کا وقت تو ساڈا ٹائم بدلیا ہوں ایمان دسو میں مکدی مقامہ مکا چڈیے بلکہ ڈال کے جیڑی قوم ٹائم وقت بھی منی سو من منیا سو مننے انجہ فرما بردار بنے دریا دے کنارے دے جنگل مجھا چارتا پھر سا وہ بھی گنٹاگے کی ہوا کہ نہیں مان سکتا اس پتا نہیں وقت تو نہیں بدل سکتا میں مثال دینا میں اس وقت کی بول بولو رات اتھی تو زیادہ لگ پہ بکا میں اپنی گڑی کڈا اس میں رات اٹھ بجا چھوڑا اپنی گڑی کیا سو پھر اگوں دیر ہوگی کیا پھر ادی رات نہیں ہونی پھر حالے سورج ڈبدا ہونا تو ہوں مینو دسو بھی اگریز جو آخیا اس قوم میں گھنٹہ بدلو اس کیوں آخ وقت نہیں بدل ستا ادوتوں آخر کوتی بورڈ تھے آئیے موڑ پچھا گھنٹہ لایا کہ نہیں وہ لایا میں سوال کیتی بیٹھا من جواب کیوں گھنٹا گھنٹہ کرایہ اور ساکھیا منو چونجا سال ہو گئے اپنے پیچھے لاؤ میں کن سڈا سید پرو سین آبادی بولے آئے آرمی میں ملت سے آئے آرمی میں ملت سے نیا پاپنے گا مغربی بیتل سنم سڈا سید پرسین اللہ بادی فرماند ہے اور ساخیوں ہے جی مسلمانوں کے جی میں کھوتے رلا کے پیون خرید نکل گئے جس طرح امب دیسی چلائی جنس نکل آ کر تعلیم اپنی دلا یہ کچھ انگریزی رلا لو کچھ دیسی رلا لو کوئی اسلامی رلا لو یہ نتیجہ نکلے گا مت ترمی میں ملت سے نیا کعبا بنے گا مغربی پتلے پترے سنمے بولیا ہوناسل <سؤال> ختم ہو جمانے چارے پاس گے مغربی پتلے سنم ہو گئے مگر انگریزوں کے لاکے آگے اگریز خدا پڑے گی مشورے سے نہیں چلتی ہوے گی معلوم کہ جی اس قوم نے کافر دے مشورے سے چلن کی اخیل کر چکی ہے قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا اللہ ایمانتا بولو سبحان اللہ ہوں دا مطلب منی بیٹھے سا مشورے سے چلن دے حکم دی پوری تعمیل کرمانا کر جی تسا دے منو دے مشورے تے حکم تے تسا واپس کافر ہو جاؤ گے جی جا ادھر اخیر ہوئی پیے تو مل ادھر پھر ایمان کتوں لبے وہ دسنا فوجی اسلام تبج ہے ٹھیک ہے توجہ سبحان اللہ کر نبی پاک کرن کرن کرن گے گے گے او میں شفات نبی پاک کی دیر کر سونے بہت قرآن سمندر اسمت جہی اجڑے ہیں پیچھے چلانے اللہ اللہ فرمانے کال <سؤال> سول <سؤال> اس ہت کی شکایت اللہ سونے کے اگے سونے کا حبیب شکایت کرے گا سور فرماوے کا ہے میرے لگ انومی بے شک میری قوم اتنا خلو शक मेरी कौम ने इस कुरानू छता छता सी अच्छा छी बैठाई कचहरी छी बैठी गई तालीम छी बैठी गई किसम खुदा दरक्या दुकान छी बैठी आई पदार छी बैठाई कोई बंदा कुरान के नेान प्या काम के लिए नहीं पा लग रहा अमेर पाया खड़े नहीं मुताबिक आजादी है जी आजादी है जी आजादी है ला महबन जाए ला मजहब مذہبیتالی ملا مذہب کو صحیح نہیں مسلے اللہ سونے کا پاپا بھی شکایت فرما نہ کرے گا پیش ہوئے پورا چڑھ دکھا بھی صاحب کہڑا سپارا ہے و سپارا کہڑی سورت پہلا رکھو سورت فرقان میں کیوں پوچھے تو تاکہ کوئی تیرے کھانے چ بے تیرا ضمیر جاگے تو قرآن کھولے قرآن کھول کے پڑھ لو رب دا پاک نبی گا میری قوم قرآن دیتا دس بخشوا تو شکایت لے خرا تو, تو امید رکھی بیٹھا شفا دی او ستی قوم وہ دسو تیرو شبیر شا بخشا جس نبی شباب وہ نبی دعوی دائر کی معلوم ہوا نبی دشمنوں قرآن کو پیچھی کرنے والوں کی شفاعت نہیں کریں گے ان کے لیے کیا باہر کریں گے اگر نبی شفاعت کریں گے تو ان کی جو قرآن کو چھوڑتے نہیں جو قرآن کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے کا طریقوں کے خلاف چلتے ہیں اللہ کے محبوب کے قرآن پر عمل کرتے ہیں فرمائی توجہ نال بول سبحان اللہ میں لکیا قران سنا جن لکایا گیا میں ہوں بھی پڑھ سکتا سا سبحان اللہ بھی اثرات آپ دے لم مینل مسجد لرا میل مسجد اکشا لیکن اے تو سن چکے ہیں کروڑوں بارہ آیا تھا سن چکے ہیں میں جن سنے کوئی زمیر کیا جاگ دسم کر کے آنا جب میری جانے میرے نال چار دن باہر سفر کر کے ویکو میرا جب پھیرا ہے میرے محبوب کی غریب ہمت جیڑی ہے نہ تڑفتی آدھے نا خدا کا نام وقت چلے سانے والے شہر بورے والے قسم خدا دی کر کے آنا ضلع بہاڑی تو چڑھ کے باہر دی دنیا آئی بیٹھی تھی پرسوں ملتان سا چار دنیا تو بندے آئے ہوئے ایک دلے ملتان ایک تقریر ہونے واسطے اور رات ایک پنڈے اتوں دے بڑے چنگے ڈاڑی من ایمان انہیں سی تیرے پیچھے رلتے دے ہاں تیری مہربانی سانو تریخ دے سا پنڈ اجڑیا جرے ورگے کی لوڑ ہے سن سا پنڈ بچا نوجوان کے نعرے پہ مارتے سن جنہیں ابارا شمار ہے میں اندازہ لایا میں او زالم او ملوڈو خنویو بئیمانو سُنا ہیں، سُنا میں دے. ایمان ڈال، بکرر لگے سنا جگے نہ شانتانسیا وہ دینی نک روک دن دا، سنگیا داسو میں تینوں بداہت کر کے وکھانا جسان ان تے چلے تو انہوں سان کھے کتنے کافر رب نے جو فرما جے چلو گے تے کافر کافر بناو دے کئی رنگ نے او خالی سانو نا تصا کوٹھی چ پاؤ تو سان اس کو بھی کافر کر لیں دیکھو کافر کرنا مسل مسل اچھی فلائٹ سے کوٹھی سان پوا دیتی یہ سان سبق دے تیری کوٹھی تیرے فلائٹ یہ ہی اصل انسان جڑا ہند بیٹھی فلٹ بندہ بندہ بنتا جل نہیں سن بندے ہی نہیں سن ہے ہی ڈنگر سن ہوں سڈے رین سے سڈے بال دین چی گل کہ یار کوٹھی اتنا پائی تو آج ہی بندے پچھے تے ہے ہی ڈنگر سن ہوں وہ صحابہ تبیر سونے ن ساڑے نے کی ج س سٹ ماری طریقے نو آلہ چار سمجھیا نبی سرور رہائش والے طریقے ادلا چار سمجھا گیا تین پتہ نہیں ایمان بری فلائٹان بچی یہ میں جڑا طریقہ اپنا بیٹھا یہ پھر سی بربادی کا طریقہ اہی ہے جہا مدینے کے تاج دار کا کچے ہوجرے والا نبی سونا <تصیح> نبی سونے تریقے کی تحقیق کافر فراقے تاظیم آئی اوج نہیں کی میری گل تے میں سمجھانا پیا ایمان دسو اساں بیٹھے ہاں جہاز پہ نبی پاک بیٹھے گدا مبارک پہ سمجھے۔ کہ جہاز تے بینہ گدے دی سواری نالو آل او او دیئے سوچ کتے گئی او نے نبی سرور دے طریقے نو ادنا سمجھیا کافران دے طریقے نو تیمان دیا لاک سمجھ جا مدیار نہیں فرمائی یہ جیڑا کافرا پڑھایا نا سبب ابتدا میں انسان جانوروں جیسی زندگی گزارتا تھا آج انسان تمام اسباب مہیا ہیں ہوں اس فکر سوچ نے سارے سور نر سد آدھے یہ افواہ وحشی ویشی سڈے سید البیا سر سید نے ویشی حضرت ابراہیم نو اپنی تفصیل چیشی لکھا کیوں ش لکھا آپ فرانشہ جو من جس کو سید بھی کہتے ہو جو اپنے آپ کو آلے رسول سمجھتا ہوتے ہو کافرے دے، کافر دے، مشورے سے چلنے وہ کافر ہو کلوتا اگلا کچن اس فون استعمال کرو مشورہ او سائنس کی چیزیں استعمال کرو اسان کیتا ہوں سمجھا اساں یہ دنیا کی شا لیکن اسی درچے سانوں کیفر کیا انہیں چ بھائی مسلمان بھائی فون ننگیا فلم کچ نیا عورت نہیں تو نوکیا نوکیا ہزار سو جدو کھلتا بٹن دباؤ تو کڑی کا ہاتھ تو منڈے کا ہاتھ تے اے کیوں ہویا ہے کیا یہ بغیر فون نہیں کھلتا ایک تالا دیکھو نا جی تالا تو کھولنا اج ہو تو تالا جڑ گیا پیا لیکن ہن سوال یہ ایک تالا کلا پیا بھین دا ہاتھ وکھا کے غیر مرد دے ہاتھ تو تالا مارد پیا کہ مارنا تے کھولنا کٹھے کیوں اے اسے اسی نالفر کرنے کا طریقہ وے کہ, کہ مسلمان ان ساریاں بے غیرتیاں نو ز ترقی سمجھن میاں یہ بھی ضروری ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے یہ بننگے منکر اپنے نبی دی شریعت دے کیوں کہ یہ حیا دے مخالف سبق ہے تو جو حیا اور خیرت خلاف ہے وہ نبی دی شریعت حرام ہے ترقی ہو جائے گا ٹھیک نال مرتد ہو گئے جنا سمجھیا یار حرام لانا بےکرتی انہوں کا تو چلو ایمان بچ جائے گا جڑے سکولی سمجھتے یہ تو ضروری ہے اس کے ساتھ تو بھائی خوشی ہوتی ہے انجوائے ہوتا ہے مسلمان ہو رہے میں کیڑی کیڑی تینوں کہمجھا ہوں ہاں میں تینوں میں رب سونے سے آیت فرمان کی تشریف پہ کر رہا ہوں جی مشورے حکم تے چلو گے تے کافر کر د گے ہال کوئی مامرا فرمایا لکھا تفصیل چولی ہالی لے جاؤ گے لے گئے منڈیا نئے اسی طرح سو لو نہیں تو ملک نہیں چلنا سود نہ چلے تو ملک نہیں چلنا نہ آخر ڈاک علامہ اقبال سن نہ انہوں کا پتر جڑا تے سارے وزیر مشیر کٹھے ہوئے نے آخر تکریر کی علامہ اقبال دے پتر نے ہاں جی لو علیہ السلام کا پتر کنان کی نان یہ تقریر ہے اگر سود میں گنجائش نہیں اشتہ کی گنجائش نہیں کیا مطلب جی سود حلال نہ کر سکتے ہو پھر قران چڑنا پینا مرنا ترقی کے راہ راوٹ بڑا کڑا ہوں ایمان دسو کالے کافر بنے کہ نہ بنے جن جلسے بہتے سن وہ بنے کہ نہ بنے کیوں بنے وہ رب فرمایا نہ منیا جی جی منو گے تو کافر کر د گے اور سن انگلش تعلیم د تعلیم جا جو لکھا کفریات نے دی انگلش میرے کوئی اتے وقان اے اصل اے اصل انگلش ہے پنجاب ٹیکسٹ بورڈ والوں کا خلاصہ خالد بک ڈپو دو میں میرے کول نے کنا تگا نے جڑا مرضی مقابلے چاہ جائے اے اس کتاب اصل انگلش جیڑی صفحہ نمبر 112 سو بارہ ایک سو یارہ اللہ کے تمام بچے کالے اور گورے آدمی یعنی کالے اگریز ہبشی گورے انگریز یہ سارے دے سارے جڑے خدا دے, دے بال چھوڑے آکھ دینے حضرت عیسیٰ خدا کا پتر وہ کافر یا مسلمان بولو بولو سکول سکولویں آے پڑھا پین سارے انگریز رب دے پتر کے پی بننگ اور بولو چاہے نزدیک رب کافر اور اس کتاب کسی تھانے لکھا کہفر نہ مضمون ہے پڑھو پڑھاؤ پڑھا پڑا علم ہے شعور ہے ترقی ہے دکان کلی منگا لو میں منگائیے میں پرسوں منگائیے پرسو ہوں ایمان پرسو یہ حوالہ بھی وکھا دینا سفا نمبر پنتالی اسے لکھے کنجری اگریزنی پہ دیئے میں خدا کو بھی اپنی بات نہیں بتاؤں گی اگر اس کو پہلے پتا نہیں ہے یعنی کی مطلب رب نو دا پتا نہیں ہوتا تو میں انہوں نہیں دسانگی گی تے نزدیک کافر ہوئے یا مسلمان کنے کار کافر ہوئے پہلا ایک گڑ ہوئے تو پہ آر مہینے کنے کافر کر سکے گورنمنٹ کافر جنہ ایک کتاب لکھوائی بورڈ لکھن والا پروفیسر وہ کافر کمپنی چھاپن والی کافر فر پروفیسر پڑھا منڈے پڑھ والے بٹھا بیٹھا تو سمجھا سر مزاق اس جو چون پنجا تھا گل کر دیتی ہے نہ منیا جے ان کی گل جدھر سڈن نہ جایا جے جو مشورے دے نہ کری پورے اور سنو بہاؤدین سکری یونیورسٹی ملتان جان دے بہاؤدین میرا پیر میرے علی گولڑوی جو میں آپ دی گل سناوا گا ایتھے سنا اسلامیہ کالج بنیا پشاور اسلام کالج اس دور میرے پیر علی چدیا میرے گولڈوی نکریر میرے پیر میرے کو لکھی پئی اور سمجھتے تھ ان بڑے بڑے عالم جا کے سمجھ وہ اردو ایڈی اوکھی میرے مرشد دی ہاں دا خلاصہ سمجھانا میرے پیر وچ علی دا شیر سی میرے علی وچ کھلو کے سوٹا پھیریا میرے پیر نے فرمایا فرمایا وہ وچوں مدرسے تے سکولان دے وچوں اے جڑے کھل دے پہن کوئی سائنس تے فلس فیدہ رد کرنا را تے اے نو غلط جھوٹا ثابت کرنا را او آیا نہیں وچوں بندہ کوئی نہیں ہیند تے سارے انتے مگر چلنا نالے تے اے دا نام اسلامیہ کالج کی میں رکھ لیا جو <laughs> فرمایا اے تے اے میں جو, جو میں ہبشی دا نام کافور رکھ دیو رکھو نہ فرمایا جیٹا کھڑے جے جو کچھ عملہ تیار پہ کرتے ہے دے کے فلسفے پیچھے چلنے والا اسلامیہ رکھی کھڑے جے اسلامیہ نکلن والا خدا لے جڑا کفر فلسفے کا رد کرے نہ کرے کر کے میرے پیر بھی اسلامیاں نا گوارا کیتا نہیں نہ میں زبان وڈو تا کر کے میں بھی نا ان بدل چڈنا وا میں بہودی نکریہ یونیورسٹی دا نام رکھ کے آیا ملتان ابو جال یونیورسٹی کیڑی کیڑی یونیورسٹی ابو جال یونیورسٹی یارو روز ویسے میں تے گل کرنا ایمان دسو بھئی ن پبلک ہائی سکول لیڈی ولنگڈن ہسپتال برٹ پبلک سکول اے ہے کہ نہیں اے کافر ہیں کہ نہیں دے نام ہسپتال نال بھی لگ سکتے ہیں دفتر ہال بھی بیکن حال فلانا حال فلانا ہال نکلسن ہال ابو جہل کافر کا نام کیوں نہیں لگ سکتا نال دسو لہذا اصا انج کریے کل تو نا تیار ہوو اچھا چنگی دکول پانے انہ رکھنے ابو جہل پبلک دانوں کنی آئی لائن لگن گیا تو سارے ویس کے آخر گے یار حین پاگل کے پتر ابو جہل پبلک سکول کو گل ہے کرنے والی ہے جدوچھ آن گے وہ آخ گے یار پاگل جے پاگل پورے ملک دے اندر یہودیاں ہندو سا ہی کھڑے تے باقی ابو جہل تے ابو لاہب کا نہیں پی سکدا فراؤن دا نہیں پی سکدا نمرود نہیں پی سکدا کیوں بھائی ہوں بہتر یونیورسٹی اس کتاب آئیے رات مینو بورے جوانہ اخبار پیش کی القلم پشاور دا اس دے حوالے نال حضرت جی کتاب اتے پڑھی پئیے اس کتاب کا نام ہے محر خیال نہ نا ویکو نا کفرے خیال یعنی میدان ہونا حقیقت لکھا بترا کچھ ہونا دو چار فکر میں پڑھے تقوی جرم تکوا پرہدگاری نیک ہونا جرم ہوں سبق جو کافر تقوی تو آپے جرم جنا کرانہ اچھا تکوا جرم ہے اگلی گل شیطان کا احترام بھی ضروری ہے شیطان بھی ایک پیغمبر ہے وہ میرے ربا وہ میرا مالک وہ کافر سکول دے کفر تو دے پرانے کافر ہون دیں شیطان پیغمبر ہے سکولیا پروفیسر اے ایم مے ایم مے ایم مے دی کتاب ہے کنوی ایم, او اے ایم اے اردو والے میں سویرے فون فون کیا ملتان میں اپنے سنگی نکیا وہ کتاب پانچ سات لے کے ساڈے لاہور کے چھتی لا اتوں آئے گی اتنے تر وکھاوگا جمعے ہوں ایم اے, ایم اے, ایم اے, ایم اے, ایم اے نام ہے ایم اے آخ اے جناب تسان سولہوی جماعت پہ پڑ دے جے ایم اے سولہویں نہ آپ سولہویں جماعت پہ پڑھتے جے علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد مر عورت پرو فرد ہے تے علم چی شیطان ہوں اسالی شیتان نیگمبر نہیں آخر شیتان نیگمبر آخر کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جہگبر ہیں وہ شیتان یار وہ قسم خدا بھی کر کے اندر کوفر دنیا کے کسی کافر پرانے نہیں پیتے انہوں بھی شیتان کافر جڑے تھے نا کافر بلکہ میا ہوا ہندو سکھوں وہ بھی آخ گے شیتان بڑی لانتی شاید اگر توڑے آ شانا تو, تو کی کرے گا بولو سویر ازما ویک صبح تسان ازما کے ویک لو کسی چوڑے نکھا جی وہ شیتانا پھر ویخیا جی تھی خدمت کی کر کافر برداشت نہ کرے تو اسی شیتانا چڑھا دے ٹرک ٹر تاکہ نکل جاوے کلفی ایک روپیہ آخلا ہے ہوں ایمانل دسو تل اردو دی کتاب ہے ایم اے اردو علم ودے تے شعور و گٹد بولو اچھا سولہوی جا آخر تے شعور اپڑے اپڑا کہ شیطان پگمبر ہے شعور کے نہیں ہوں اے سبق پروفیسر پڑھاوے لکھی جنہ لکھی او کافر ہوئے کہ جنا چھاپی جنا چھپوائی جنا لکھوائی یہ تباہؤدین رپیا یونیورسٹی جہد نام ابو جہل یونیورسٹی اس پتہ نہیں ایک کافر لکھا ہوگا ایک گل ہے کی کیوں اینے کافر ہوندے پہ محض اللہ تعالی دے قرآن دی تصدیق پہ آئیے مول بھی چلے مدرسے والے کافر کے مشورے مدرسے انہوں دے نصاب سے چلے مول کافر ہو گئے مفتی کافر ہو بیٹھے سر سید نولویاں لکھا عظیم مسلمان وہ پہلا مسلمان رہنما تھا اور آلہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں فتاو الحرام میں فرمایا جو سر کو سر سید کو کافر نہ سمجھے اس کی تعریف کرے اس کو کہے عظیم مسلمان یا مسلمان سمجھے پرمایا وہ بھی کافر او کافرے اے اعلی حضرت بریلوی دے فتوے دے مطابق ہن مدرسیاں آلے مفتی نظامیاں وچ نہیںیاں وچ تے فلانے وچ دے دھمکڑ وچ ایک کشمیر تو لب کے کراچی تک ایک کنجر کنے اک کافر بن بیٹھے اعلی حضرت دے فتوے دے مطابق انہاں لکھیا اے اونوں مسلمان پہلا سیاسی مسلمان جانوں آلہ حضرت فرما ہے جہاں انہوں نے مسلمان آخ کا ہوں کیوں سر سور کا آخیا کیوں مسلمان آکھیا آلہ حضرت کیوں کافر آکھیا آلہ حضرت رب اصول چلے کا مشورے سے نہیں چلیا تو انہیں کافر کافر آکھیا کے اپنا ایمان بچایا ہے یہ چلے نے انگریز دے مشورے سے اگریز نے سر سور کافر تو انہ نو آکھیا تُساں وی کرو تعریف تاکہ تُساں ہو میرے نارد کافر اے چلے انہیں دے مشوریان تے اے بھی ہو کھلو تے کافر معلوم ہو یا جیڑا جیڑا کافران دے مشوری تے چلتا جاسی ایمان تو کھارے ہو سمجھ نہیں جا لگی گلدی ملتان شریف پیٹھے میرا ایک سنگی مفتی اخیل اس آخیا یار چشتی اس کوئی بچتا ہی نہیں کوئی سوچ کوئی سوچ کوئی مٹھا ہاتھ رکھ کوئی سوچ کوئی مٹھا ہاتھ رکھ ہات رک ہات رک یہ تو کسرت بندے دنیا کافر بنی پی اس طرح سے میں کیا حضرت جی جے اللہ رسول دے قرآن حدیث دے مطابق دنیا اکثر بندے کافر بنے تے فرض کرو میں کچھ نہ تے چپ کر جا میرے چپ رب سونے دی بارگاہ مومن شمار ہو جان گے یار اس طرح ہوں ٹھیر سارے آ جائیں میں کیا اللہ اللہ بند آ رب سونے قرآ کد نہیں آخیا جی تسان ڈیر کافران پیچھے ٹر پائے ڈے مرتد بنے میں مسلمان ہی آخس کیونکہ تصاو سو نہ رب کی دو ایڈی سوڑی کہ جی ڈے مرتد ہو گئے تو پھر ربن تھان لمبڑی رکھ دی نبی <تصفح> <داستر> پاک سرکار کا ہوا وشال حضور دا وشال ہویا اس وشال مبارک تو بندے مرتد ہو گئے سن یہ تسان آپ سنیا ہونا کئی بار زکات دین کے منکر بن گئے صحابہ رہ گئے آس پاس والی دنیا بڑی مرتد ہو گئی ہن وہ جو نال مرتد ہو گئے سن کیا مرتد ہے زیادہ نہیں؟ لہذا مسلمان نے لہذا نے ادرت سی اکبر تلوار چک لی اور چکی سی جنگ کی کے اکبر نے اور فرمایا جدا کرے گا سدھی کو اس کو قتل کر دے گا وہ مسلمان نہیں ہے کہ میں کیا سجڑا یہ کسرت ویخ کے صحابہ ٹلے نہیں تو انہیں اے نہیں آخیا ہوں مسلمان نے کیونکہ بہتے جو نے کھانا آخیے مرتب نہ تلوار کٹ لیے نہیں رکھی میں بلا سب قرآن قانون جہے جڑے سور مرتد ہوئے پہ سانو ہی فرد ہے انہوں مرتد آخنا تھاتے تھے ہوا ہوم پیرے ہولی تھاوے ہوئے عوام جہ جا رب سونے کے قرآن کے مطابق مرد بنے بچا جا سچا من ہے نال بولو سبحان اللہ ایک کتاب کا حوالہ علاقے بٹھے نم جن جمے تم سنایا سنانا کہ جڑے جڑے جافران دے حکم دے چل دے گئے مورتا دھوتے گئے بڑے پرانی گل ہے میں نے ایک کہاں دے اللہ اقبال دا میں کہاں جھلے آ اللہ میں اقبال جو بچارہ پہلو مان کھڑا ہے نا تو وہی کافر ہو کھلوتا سی میں کہاں دیان ندمہ پڑ اللہ میں اقبال دی زندگی دے دور ہین تین پہلا دور کفر دے ترمیانہ دور توبہ دے جڑا آخری دور ہے وہ معرفت خدا دے تین دور میں علامہ اقبال خود فرمایا میرا پہلا دور دور ہے جہلیت تھا کی مطلب جسے جی میں سکول پڑھ دیا سا. میرا جہلیت کا دور کر کے علامہ دیاں مہلیا نظم بانگے درا دیاں چٹے کفر والیا جنہ آلما اسلے اندر فتوی لائے سن بالکل ٹھیک لائے سنتے بعد نصیب ہوئی فرمائی جا سیا آندے نے زہر جڑا بھی کھاوے مر جا سکتی کسے بھی قوم کا ہو تے نہیں ہو سکتا بھی پیر دا پتر زہر کھا بچ جائے جٹ کا پاوے مر جب کا نام پردا پردا کتاب مولا نا آبل بشیر محمد صالح اج تو سو سال پرانی کتاب یہ دے فیض فائدیافت چورا شریف دے چورا شریف خواجہ فقیر محمد چراہی رحمت اللہ تعالی خواجہ فقیر محمد چراہی دے والد خاجہ نور محمد چراہی مجدد مجدے الفرسانی دے خلاف تو فائد یافتہ <تصفح> سو سال پرانی کتاب آپ میٹرک کی اس ویلے بھی جکھی ہے گل آپ لکھ دینو چنانچہ آج جس قدر فتن اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں یہ سب انگریزی پڑھنے کی برکات ہے چنانچہ کسی طرف سے آواز آتی ہے کہ مذہب ہماری پستی اور تباہی کی جڑ ہے اس کو چھوڑ دسو اچھا جا مذہب نستی ہو. کی جڑ سمجھو کافروسی کہ نہ ہو سی ہوں یہ آواز دن والے کن کافرو سن سلے دی آواز ہے سو سال پرانی ہون کی اشروسی وہ میرے ربا شان پیغرے اچھا کسی طرف سے شور ہوتا ہے کہ سود میر نہ لینا ہی مسلمانوں کی تباہی کا ذمہ دار ہے اس لیے خوب سود لو یہ سو سال پرانی آواز ہے کوئی چلاتا ہے کہ پردہ ظلم ہے وحشت ہے ماں ترقی ہے اٹھا دو اسے اس کافر ہوئے گنتا جا لڑا گڑتا جا پھر ویسی کہڑی کیڑی تھانے آشک پہن دے کتنے کتنے کافر پی چیختا ہے کہ خدا نے کم سمی کی شادی کو جائز رکھ کر قوم کو نقصان پہنچایا کہ رب سونے دیتی ہے نا بھائی نکاح کر سکتے ہو دن جمی ہوئے نا پیو نکاح دے سکتا ہے دے سکتا ہے کہ نہیں جمی اسی ویلے اپنی زبان نال باپ اگا نکاح کر سکتا ریا مسئلہ رخصتی دا نو سال دی عمر عورت بالغ ہو جی اگر دے آثار نمایاں ہو جنی عمر چ رخستی ہو جا نو دس گیارہ بارہ چاہ بھاو جو مرچ ہو جائے ساڈے پاک نبی دی گھر والی ساری ماں سیدہ خاتون پاک یعنی سیدہ خاتون دی رخصتی مبارک نو سال دی عمر شریف لیکن سکولی آد اسمر چادی جائز رکھ کے اللہ نے نقصان دتا رسول ظلم زلم کیا اج کل ٹیویا آم ہے چھوٹی عمر کی شادی صحت کی بربادی محکمہ بہبو دے آبادی سن دا کنجر शतान डॉक्टर कंजर वो छोटी उम्र की शादी सेहत की बर्बादी माकर मुदे आबादी एक कावे खांगड़ एक होवे कूली, ओ कूली न खांगड़ आखे डॉक्टरानी उफ, आपकी सेहत बहुत खराब थी यही तो नुकसान है जो छोटी उम्र में आपने शादी कर ली اگوں نہ مراد کھوتی قوم بیٹھی ہوئے نچی جان جیڑی قوم میں تینوں آخیا بھی جی گھنٹہ ہو جی گھنٹہ اندر آخے دے پاگا چکر ہر گل قرآن نہ سمجھ گے ہوں سو چار سال دیا لڑکیاں دن ہوں دس سال حمل سجدی نے دس سال دس سال والی حمل سڈو لیکن جائز نکاح نہ ہوتی بربادی ہوں کیوں یہ آخر تاکہ کتی قوم جڑی سڈے پچھے چل انہاں دے بال سمجھ کہ چھوٹی عمرت شادی جائے کیتی اسے ظلم کیتا ہے تو انہاں دے رسول چھوٹی عمرت سے سیدہ عائشہ نال شادی کیتی ہے لہذا دے سمجھن گے سب تو واقع ظلم رسول قوم دی قوم ایک مسئلہ اے محکمہ بہبود آبادی نہیں اے محکمہ ایمان غیرت دی بربادی نہیں تیری حکومت مسلمانہ دی نہیں اے ہر بھی کاخر نے کیونکہ ہر وقت سڈے دین دے خلاف ہر بے جوڑتے رہتے ہیں کنجر جڑا دین دے خلاف ہر جوڑے وہ ہر پی کا فر ہوتا ہے یہ ہر بھی کافر نے مسلمان حکومت ایماندار چلے زمیرے کیا تکومت تے دی اسلام دے خلاف ہر بے جوڑ د کہ نہیں ہوئے اگر ایدانہ رنگ کے منصوبے جوڑ دے لکے نہیں سادشاہ کر دے لکے نہیں تجڑا سادشاہ اسلام دے خلاف کرے حربے اسلام دے خلاف کرے منصوبے اسلام دے خلاف جوڑے انو خالی کافر نہیں آقیدہ انو آقیدہ ہے حربی کافر ہاں انو آقیدہ ہے حربی کافر تو انہوں نے بیٹھ بیٹھا ہے کی اور گل مشترکہ کٹھے شیا بھی دوبندی بھی بریلوی بھی مونج تو سارے مڑ کٹی پی خدمت سارے بھی ہو گئی ماں دیو بندیاں نو پچھنا حوابیاں نو اللہ دے ولی دی یار وی چکرو تے ولی دربار تے چادر چا چڑاؤ مشرق بن جا قرآن فرما کا منو گے کافر بن جاؤ گے واپس کافر کر دین گے سارے پورے کافرزریزوں دی ساری منی نے آ حکومت بھی شامل نے تعلیم شامل نے بلکہ آدھے نے سڈیا سندہ ہر مقام سے برابر کرو وہ میں پچھنا وا اتری دیا بابا ہجویری دربار سے تینجا سال کرنا سمجھ نہیں لگی پر گل یہ سجنا है अंग्रेज का गटर अंग्रेज ग पानी पीवाने गंद मूह मारने सारे एक जो बंदी भी आंधी यार मिली हराम पर थाने का सूर हलाल سکول دا سور حلال جم ہلال رام آرام پلانتی آؤ قران دیا پانچ آیات کٹیاں پڑ چڈیوں جہیا دسدیا پہ کافر بن جاؤ گے در بابے چادر شرکاخی خلا ادھر ساریا چادر ایمان دیا لہائی کلا ادھر چادر پاون شرکاخی کلا ادھر ساریا سوچنا لوائی کلائیں اگریزان کے اتوں تو مسلمان کمیں دیں سجنا نہ میں میں دو بندی نہ میں شی نہ میں مرزائی اللہ <سؤال> سنت وا جماعت اللہ کے فکیران دے درد کتوں کا غلام میں خلاصہ کھول سڈیا میں آخنا وا پرملا آخنا دربار سے چادر فراہم کافر نہیں گا پر انگریزی من لال کافر ہو جائے گا توجہ ہے بولو سبحان اللہ لگا دربار میں ثابت کرنا سارے بئیمان اگریز کے پیچھوں ٹو بڑے اگریز آخ پوسٹ مار ٹم یہ مطلب ہوں پوسٹ مار ٹم ٹم کیوں دے مرے نو مارنا کوئی مریا پیا ہو بندہ کوئی تھپڑ مارے کوئی گوارا کرے گا لڑ نی پے ایمان دسیا جی اچھا دیکھیا دیکھا جی انگریز آخ پوسٹ مار ٹامب ٹمب مار تو مارے بھی کون چوڑا پوسٹ مارٹم کون ہے سچی بولیا چوڑا نا اچھا ہوں اس جو آخر خلاف ہے نبی سرور فرمایا کسرو ادمل کا کسرے ہی ہیا فرمایا مردے دی ہڈی توڑنا ایویں حرام ہے جی دی توڑنا حرام ہے پر انگریز آکھیا پوسٹ مار ہوں آدم تارک مریا سپا کہ نہیں ہوئے اے آدم تارک قتل ہویا سی نا ایک مر گیا دجا یہ آپ ہی ہے کیونکہ انگریز نے آخیا پوسٹ اے آپ ہی لے گیا اپنے وڈیرے لمب فیرو جڑے نکو پنج سڈے وڈیرے سور وڈیرا خانہ بنیا کیوں بڑیا بڑیا, بڑیا. مطلب ہوا نا <بتلاح> <بتلاح> <بتلاح> <اندر جد فیلوس> مرے چوڑے نے بولو بولو سبحت نواز جنوبی چوڑا نگا ماریا مارے نے سر سے رکھ کے ٹوٹے کر چینے دوارشا کر لی چوڑے نے مرن تو بعد کٹیا حق ادا کیتا ہے تے ننگا کر کے کٹیا میں پچھنا۔ اگر دے وڈیرے تارک کے حق نواز کوئی شییا جی جی ہاتھ لا چنا کی کرنا سی سچی بولیا جی اگر آزم تارک نیوںہ شیعہ کوئی حق چلا کی کرنا سی لگ جانا سی ان پچھلے پوچھنا وہ سکون خرابے وہ انگریزی کٹو یہ وجہ کی شیندے تھوڑے ہاتھ نہیں لا سکتا مرے نو چوڑا کٹے نگا کر کے کٹے سر پاڑے چھاپی پاڑے چیر کے رسے کنجروں خوش بھی ہو کھڑے دے کا وڈیرے رابطہ پیارے مس مار چوڑے آجے میں جنا ہر فیس ہاتھوں ادا کیتی سونے نے فرمایا سونے نے روکیا کٹن کو ہڈی توڑ کو یہاں چوڑے دے ہاتھوں وڈی مرایا کٹایا کیوں کٹایا انگریز آکھیا یا رسول آکھیا بولو मनी खड़े ने कही अंग्रेजी खीर च आजम तारकू कु नहीं कुंद आजम तारक बाबे यारवी वाले की खीर पक्की होे आजम तारकू खले पकनवाद में पेन ने किसी दोबंदी लितर पे जदों मर जा पोस्टमार्टम के अंदर چوڑا تھلے مارے ملا خوش ہوئے کٹ کٹ سا ٹھیک پوسٹ پہ کر لے جی ایک فردات کی کڑے نے تو مشرق بڑے کھڑے ہاں اور بریلویاں شہید ہوا اکرم رنوی وہ واقعی شہید ہویا ہے انہوں نے مرینے نے یہ شہید ہوا کوئی شک نہیں اکرم ردوی واقعی شہید ہے کملی والے پڑھ پڑدیا شہید اور گولی اس کن سے نہیں او تھا آخر کملی والے دان دی گولی اتنے مار ہوئے پر قوم جڑی انگریز کے پیچھوں چلن والی بریلوی جنہوں نے میں برائل رکھنا نےک رسول چوڑے پوسٹ مارٹم ہوتی چوڑے داكٹر آخر جتانہ پوسٹ مارٹم چوڑے كرتے نے اس نے نالہ بھی كرتے ہیں جو چوڑے دشمن یہ کیوں كافرانگریز نے کیوں رکھے پوسٹ مارٹم دسو مجھے سوال کیتا جواب دیو اگریز کیوں رکھیا ہے تھوڑی گوبرمنٹ پوسٹ مارٹم کیوں رکھیا ہے جواب دقص کی مقصد ہے وہ مقصد میں ایویں تو نہیں آتا مر گئی میں جویں دی تقریر کرنا نا اگر کدھر اے تقریر سو دو سو دو چار سو سال پچھا ہوتی نا تو مین تین گھنٹے بولن دی لوڑ نہیں تھی ادے گھنٹے چام بل جانا انقلاب آ جانا لیکن پتہ نہیں سڈے ضمیر کی نے کوئی سمجھ نہیں لی. بول بول سنگ پار پار تر تر چار چار گھنٹے قوم دی کھوتی کی پوتی اتنے بول بول سنگ پار پار تر تر چار چار گھنٹے قوم کی کھوتی میں تن سوال دیتا تو جا کر پوچھو پروفیسر ڈاکٹروں کو بھی پوسٹ مارٹم دا مطلب کہ کیوں رکھا ہوا کی مقصد دا پھر چوڑا کیوں کرشن ڈاکٹر کر تے باقی پوسٹ مارٹم ڈاکٹر نہیں کر سکتے ہونا مسلمان جب ایک نے میری من کھڑے میں میرے پیچھے چل کھڑے نے ہوں یہ میں جو آخا وہ کرنا آکھنا چوڑا میرا اسی اچھا پانسی کون ہے آل اللہ. اس قوم دے تو صدقے کے قوم مرے چوڑے ہاتھوں پتہ نہیں جائے گی کہڑے پاس رازی المدین شہید نئے پھانسی دیتی ہے ایسا ڈب نہیں مرے میں اگلے دن آخیا میں چونی چی پا کے ڈب مری بندے بیٹھے تھے آخیا مول سا ہوں چھونی کون ہوں فرج فرج این فرجیچو کہ مریچو جب نکلو اس لیے جمے پیو ائر پوٹاں سے جاندے ہو اگلی گل کرنا ایک قوم نال حشر کیوں ہے پہ ائر تے سے جاؤ نا ائر پوٹاں سے اٹھے کیمرے لگے کھڑے نا کیمرے او بندے دیاں آندرہ بھی بخواہ چھٹ دینا اور تُس یار سمجھ دار جے جیڑے کیمریاں نار آندرہ دس دیاں کیا کپڑے تو کپڑیاں تو, تو تھلے دا سعودہ نہیں دس دا ہونا. کیا کپڑے تھلے نہیں دستا ہوں کہ ہون کسے دی ماں حاجنو جاندی ہے کسے دی پہن جاندی ہے کسے دی خالہ جاندی ہے کوئی آپ پیا جاندہ ہے کوئی ملا پیا جاندہ ہے باہر لندن نو کوئی پیرے ٹریکٹر لندن جا رہا ہے جدو اپڑ دے ائرپورٹ دے اتے عمرے ٹکٹ رہے اتے دل نہیں لگتا یار چلیے متی دس دس دے ٹکٹ پہ بن نات ناچ پہ پڑتا اتے دل نہیں لگتا یار چلیے شیر متی کمی نے دل نہیں لگتا یار چلیے سو دکھا اگلے کپڑے ہر شہر پہ گئی حج کی ہویا لانت پی گئی عمرہ کی ہویا سارا رب فرما دے عورت حج کرنا لپائے اچھی نہ کٹے پہرا رب حج کر دیا کٹن دا ایئرپورٹ کے اتنے کپڑے تو تھے سارا سکر کھلن کی اجازت کتنے سمجھ آئی نہیں میں یار حج کیوں حج نہیں رہ عمرے کیوں عمرے نہیں رہ کیوں رہی جی روح رحمت لبنی تھی وہ لبھی نہیں لبے مٹی سوا سارا سودا تل جٹ لانت تے لبنا توجہ نہیں فرمائی ہوئے اچھا ہوں کدیمان دسو پوسٹ مارٹم ننگا کیتا گیا مردے نو تے ننگا کر کے تے کٹایا چوڑے دتوں کوئی دیوبندی بندی بولیا ہے شیا شیا دے وڈیرا سی آر ایف آر ایف حسین آل حسین قتل ہویا سی اور بھی ہویا جی چوڑا متار سارے نو پھر सिर्फ एक दुएंगे जो अंग्रेजा कुटन आए फिर आते जिना सवाद लाई महल है सामू कुटीचा कभी सुने जे किमारी ब... हो, हो बगैर तो की अगौ गवरमेंट बगैरती की जाती होती कुटी मारी जाते मुर्दे सा कद कि आखिया यार एयरपोर्ट के उ नंगा की खड़े ने कभी बोलिया भाभी اچھا لاکھ دی لواوا نے سارے کھڑے سارے چپ ایک چشتی پہ بول رہا ہک ادا کی میں قسم خدا دی کر کے حج نہیں پیا کرتا عمرہ نہیں پیک کرتا کیوں جو میرے نبی شریت کے اندر عزت د مقام ہے مقام حضور دی شریعت آخری اگر تین بندے آخ تین گولی مارنا نہیں تو کفر بول اپنی جان بچا کی خاطر اگر کسے بندے نے زبان نال کفر جا بولے لیکن دل دلچان مطمئن نے حضور دی شریعت آخری چہرے اگر نہیں کفر بولیا مر گیا شہید ہو جاوے گا اگر بول بیٹھے تو کافر قرار نہیں پاوے گا جی دل متم جان خاطر خالی کفر بول بس سجنہ پر نبی شریعت اگر کسے مسلمان کسے نے لٹن عت لے گولی مارنا شریعت اجازت نہیں دینی عزت لٹن دی, دی شریعت آئی جان جانو جان جان عزت نہ جان گا شہید ہو جائے گا اور سنو اگر کوئی عورت بکھی پہ مرد شریت آ مردار کھا لیا مردار پیائی تو کھا لے ضروری جان بچا ل لیکن اگر عورت بکھی پی مرد لٹن دے میں ہزار بکھی مردی مر جاوے پر عزت نہ لٹن بول بال کی سمجھ ہے آتے نے دفتر جاوے جائے ہر جاوے چلو پیسے پورے کپڑے نہیں ہوتے بیچاری لینا پہ چلو گھر کا مطلب لٹا کے لا کیونکہ جب اور باہر میری مطلب عزت لوٹی جاتی ہے بچ نہیں سکتی عزت لٹاوے مگر غریب نہ رہے پیسہ کما کے پہ چل کے بتنا گریب ہونا اپنی چاند چاندی بچا لو شہید ہو جاوے گی یار بڑی دور اپ بہت دور پہنچ گئے بہت دور ہونے مسلے بیان کردہ اوپر لگتے اوپر یہ ہوئی مسلے سارے جان رچے ہوئے سنگ رگ رسے ہوئے سن سانپرے لگتے بولی کی آکی جانا وہ بولی کے پیا آخلا نہیں ہوں یہ گل ایئرپورٹ تنگے کرنے والے اے حکم کافر بولو اے منی کھڑے نے بی بی منی کھڑا ہے سر ہے شیعہ اچھا سوتن لواوے سارے ایک سوتھن لوا کے ننگے ہو کے موائنا کرا کے ایئرپورٹا وہ کرو یہی گل ہے کہ مان لال حج او تھا کیا میرا ماما گیا حج توجہ میرا ماما گیا حج کرتے اتنے سارے کام آ کے کردی سارے شرابا جنا جو بھی آتا سب کرتا سی اتے آ کے گیا ابھی کدرے پتھر مارن لگا شتان نو شتان نتر ماردیا کدھر ڈگیا تو لت ترٹ پی لت ٹوٹی واپس آیا تو بڑا پریشان منجی ترچیک کے باقے ہوں پڑے ماما اتے یار تھا ماما ماما تار تھامان سن جا پتھر مارتے ہوا گے شتانہ نہیں ہونا میں پہلو لاکھ دی لوا چی اتنے سارا موائنا کرا کے پتھر پچھوڑی نسل سکول پائی بیٹھا کیوں لگ جاوے کیوں بھائی بال دسو سچی بولے قوم پوچھو بال کتنے آ کے سکول کیوں کوئی آنک چ لگ کوئی آئرپورٹ لگا ایویں نا مطلب یہ نکل کہ ایسا خود خوش ہاں راضی ہاں اس کام چور آنے مکے نا یہ پیچھوں بھرتی جاری رہے تاکہ کیمرہ کھلا رہے خدا دا بندہ اجا اس حد تک کفر دی تباہ پہنچ گئے سڈے ملک کے وزیر گئے شجات ہو رہی تیج سکھانی ہولی ہولی دیوالی انہوں کی ہوتی نا پھر یہ جو گائن انہیں آخیا متے تلک لواو یہ متھا اگے چکی میرے کو میں اگلے در گیا یہ بلتان شریف والے پاسے تھے باد دیتے اوے من شاد مج متے تلک لو دیا ہوں پتا نہیں لگتا کہ ختری کے پوتر یا مسلمان آڑا جے ہندو جڑا تلک لے توائے کڑا جے چودھری شجاعت ٹینٹ دائی کھڑا گے کون شجات مشاہد حسین سا واہ ویسے کلی ساتے سن سب کے سجد سید <متن> ستری ہوں سد ختری ہوں کتری سد ہوں تو پھر یہ کھے بنے اچھا اچھا چلو سار سید آگوں سنے <متن> وفاقی وزیر اجاز الق وہ بھی متھے کلوائے چلو ایک مرد موہم مرد تک مرد ہکل ہک جہول ہکر ہے پتا کون وزیر مذہبی امور مذہبی امور کا وزیر مت لکڑائی کھڑا ہے وہ کتنے لواؤں گے شریت شریت فرما دی ہے جافران دے وغیرہ آدھے تہارے دے عبادت خانے جا کے والیا رسم چاہیے گارا اسلام تو خارج ہو جانا تصدیق ہو گئی تک بیٹھا رہا خلاصے کھولی رکھا نا میں قسم قرآن بھی کر پیا نا ایک اس لیے مومن دیوا چک کے لبنے جیڑا عمرے دا ٹکٹ نے دے مومی نے جہا حج دباف چکرے مومی نے اندر تباف سے ابد اللہ بین ابئی بھی کرتا رہا ہے سرفیت بھی کردار ہے. مومین جس نے نہیں کفر نہیں کیا کفر اس نے کیا جنہیں کافر نہیں جن منگ مک دی مکام کافر جیڑی شہ و سدھ نہ آخر آسلمانوں لیا بھوکے مر جا رہے جی تو نہ نہیں تے بھوک نو بھی روو گے تے دنیا نو بھی روو گے تے قبر نو بھی روو گے تے حشر قرآن دا فیصلہ ای ہوندا تے اج ازمائی ویکھ لے مسلمان مام. ترے کافران منی تے ہن کافراں دے بغیر مننی تے ہے انہاں دی نہ دنیا اپنی بچائی نے ظالم نہ ہر پاسوں ہاتھ دھو بیٹھے ایمان نال جو صورت حال ہے بیان دینا قابل کا دعا کر صدقہ سدکا مدینار دار تب المین کی لکھے سورت رحمان مہاراج ال بخر یل تک یا دو دریا کہاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے میں ہوئے شک صدر کتنی مرتبہ ہوا جی تے اس سوال لکھن والا میرا علم تولنا چاہتا ہے تو یہ سوال لکھن حرام ہے اور اس قبیرہ گناہ گنا اگر اس دا مقصد معلومات حاصل کرنا ہے اچھا جی معلومات حاصل کرنا ہے سڈے اسلام کے فرائز یہ نہیں پچھ سانو کیا متنی ہوب ربے نہیں پوچھنا میرے نبی پاگ کا شکے فدر کتنے والا ہوا یہ پوچھنا میرا کنے وارا ہویا سی یہ پوچھنا ہے جو اپنی اولاد کافران تو بچائی سی میرے نبی فرمایا مومن کو چار سوال ہو گے ہر بندے کو پہلا سوال زندگی دتی سی کتنے لائی ہے؟ دوسرا سوال مال درچ کیا تیسرا سوال اولاد کی دیتی چوتھا سوال جہا علم دتا سمل کہ نہیں یہ چار سوال ہون گے ان چواں شکون تے اث بال سویرے نواز دعا کے یہودی نوتی آنے سانو کافر پہ کردی تے سانو سوال ہوں مراج نہیں پوچھنے کی لڑکی آم سیت دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں کتاباں بتلے لکھے کر پڑھا پڑھا کے نو تے داڑھا اپنیاں میں مڈیاں کی بٹ اس واسطے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انج میں دس حضور سرکار کو میرا کتنے مرتبہ اختلافی ہے جڑا صحیح فتبہ ہے وہ ایک مرتبہ میراج ہے شک صدر کتنی مرتبہ ہوا محدثین کی تحقیق کے مطابق چار مرتبہ ہوا مارا جل بہرائن جل یہ دو دریا کہاں ہیں کیوں ایسا ٹمکیاں مارنیاں गल करो जैन सबक पढ़ाया तीन घंटे यह याद करो सवेरे जिथे बैठो इन बयान करो भाभी होवे द्योबंदी हो बरेलवी हो, बरेल हो पोस्टमार्टम का बयान करो एक कैमरिया का बयान करो जो नंगा की खोल کافر یہ سکول متارا تھا کچہری جو سان کافر اپنے پیچھے جائی جتھے جتھے آ بیان کرو کہ کر کے کافر کی مرتا دنیا یہ فرد پورا کرو یہ آ فلانی تھانے سمندر کتنے آ فلانا پہاڑ کتے آ فلانا پتھر کے آ فلانا کتا کتنے پیا ایک کوئی گل نہیں کرنے والی میں سمجھانا پیا سوال او کرو جیڑا سوال کم آوے چلو میں دس دینا جی فلانی تھا کی فائدہ جی دسو ایویں دس سوال میں نبی پاک دی سنت مطابق جواب پہ دینا بات سمجھو میں میرے آکا نامدار دل احکام ال امام چساس دی اس نامدار دے کول ایک شخص آیا عرض کیتی حضور اے آسمان کتنے فلاسمان آکا انامدار نے فرمایا سرکار نے اوندے ویخے ہاتھ اس سائل ہاتھ نہوں سن وڈے وڈے حضور نے فرمایا میرے کول بندے آسمان دے سوال کرتے تے نو کا پتا نہیں ہوتا فرمایا مایا پوچھتے آسمان ایڈی دور دی گل خبر نہ لمے رکھی مطلب نبی پاک نے فورن بندے اس اپنے جسم ائیے جو پوچھ نہیں اپنے بارے حساب جی ہونا, کتاب ہونا اپنے بارے پچھنا کوئی نہیں منوچو ٹی وی رکھنا چاہیے کہ میں جائے دے جی بیماری عام لگی کلی ہے پوچھو وہ سوال ایک بھی نہیں آیا کت پاس چیٹ یار میں شوگر دریز ہاں دو سو ستر تک میری شوگر اپنی پھرتی ہے روٹی کھان تو بغیر خوراک کھادا سان لیا انگریز دے پیچھے ترتے پیا پر ہو نق تمان ترقی سان تنگ کر چیون جوگے کل ہوں ہے میری عمر اتارے شگر لگ گئی ہے گوڈے درد کرنے شروع کر دیتے نے اٹھن باہن تو آوازاری ہون لگ پئی ہے منہ سک ہے شیر پڑی دا کن بڑا اوکھا ہو کے میں ہوں بولنا چار چار گھنٹے میں بولتا سا سر کٹتا سا جیب مرضی جاندی سی میرے مطلب گلا خشک نہیں سما ہوں میںورے والے علاقے میں کہہ میں زمیندار سی اس میری گل سنی اس آخر جی اصل تا سپرے تو بغیر کڑک پیش کریں کھاد تو چار, چار بماریاں لگتی ہیں بلڈ پریشر لگتا شوگر لگ ہے ٹی بی لگتی تے... کالا جلکا چارے مبارک بیماریاں کی لگتی ہیں کھا دیا بوریاں کنیاں پا رہا اج کل تھی بیٹھے ہو ذرا بربے لگتے ہیں میں تمام تو پوچھنا چار چار پانچ کرے تاکہ ایک بیماری اگلے سال ہول بدھی ہو بالکل بالکل کم نہ چولا امریکہ والے سور کھا چھوڑ کے تے خود گوبر والی کھاد استعمال کرنا جی دشمن کسے نو نشے نا تو پہلو آپ جب اگلا لگ جاوے جائے آپ چڑ دیں سورا دیکھے بھائی نو لگ گئی ہے انہیں آپ چڑھ دیتی ہے ساروں لگی کھڑی ہوں اتفاق ہسپتال جاؤ نا اتفاق ہسپتال نا اتفاق ہسپتال نہیں سامنے نا اتفاق ہسپتال دیکھے وہ نہ اتفاق ہسپتال تھی جاؤ اتنے باہر بورڈ لگا کھڑا پاکستان میں ہر دوسرے آدمی کو شوگر ہے مبارک آکو خیر مبارک تو سمے مبارک دو آخر بس اتے سلام دا شیر پڑن لگا سا فوجی اسلام صاحب تے ووٹ تین چیزاں چھوڑنی سب تو وڈے انہوں دے حکم نے تینے حکم جمہوریت دا حکم ہے ٹی وی ان کا حکم ہے کافر دا ایمان ایمانسو ایک مولوی آ کے ٹی وی ہر حرام ہے انگریز اگریز کہ خوش ہو میں اگلے دن فیصل آباد گیا فیصلہ باد تقریر کی تھی ضلع اللہ تعالی دے فضل فدل میرے کڑوسے علاقے دے بندے فتریخ لین آئے انہوں نے آخیا تیری ایک تقریر سات ٹی وی ویک گئے چار ٹی وی ٹوٹ گئے اس جمعرات فیصل آباد تریخو لائے شہر چ میری تاریخ لے گئے اس جمعرات نو فیصل آباد پھر جانا انشاءاللہ شاء کہ خدا دا بندہ اپنے گھاٹے نفے نو سوچ یہ گوورمنٹ سکول والے پروفیسرگریزا سوچنا تیری بربادی سوچنی اپنا آپ سوچ کدی کلیا بہ کے میریا گلان جہیا نا ان حساب لیا دا ارک کد پھر سوچ چشتی ساڈا دوست ہے کہ نہیں جیتے زمین آدری تر پہ چستفا جان رحم سلام شمع بیٹھو ایو پڑھو اویں پڑھو چکے دایت پہلا سلام جن کے سجدو کا چکی انبو کی لتا خط جان خو سلاست جانے پہلا بجنے اور مجھ سے ہد اے کے پتہ کہیں ہتاف جان جن کی ہر ہر سنتے اس اسی میں محل سن مستفا جانے I'll see you something my eyes جانے اللہ سن سید نام محمد